वॉइस ओके जी वॉइस ओके कौन कौन सी वो करनी थी एक तो थी एक सौ नौ नंबर आए थे سورہ چل ایک سو نو نمبر کے متعلق میں نے کل کہا تھا کہ ایک سو نو نمبر آیت کے متعلق بات کریں گے اور ساتھی کم کیوں ہیں اچھا اٹھائیس نمبر بھی جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اٹھائیس کو بلکہ پہلے اٹھائیس نمبر کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا بھائی آ ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھائیس نمبر آئٹ کو دیکھ لیجئے نمبر حضرت نُ علیہ السلام کا قصہ وہاں پر چل رہا تھا جب وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے تو قوم یہ کہتی تھی کہ آپ بھی تو ہماری طرح کے ایک انسان ہیں اور آپ کی جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں یہ تو عام چھوٹے قسم کے لوگ ہیں سرسری رائے رکھنے والے لوگ ہیں یہ سرسری رائے میں آپ کے پیچھے جل پڑے ہیں تو یہ ساری کی ساری وہ بات چل رہی تھی حضرت ن علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قولا یا قومی, یا قومی حضرت نو علیہ السلام نے کہا اے میری قوم یہ اٹھائیس نمبر آیت چل رہی ہے ساتھی نے بھائی نے کہا اٹھائیس نمبر آیت کو کر دیں تو اٹھائیس نمبر سوربوت کی قولا یا قومی اے میری قوم ار تم ار تم ان کن ربی اور ذرا مجھے یہ تو بتاؤ یہ مجھے بتاؤ ار مجھے یہ تو بتاؤ ان کن تو ناطن میں ربی کہ اگر میں اپنے پروردگار کی اس طرح سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں ان کن تو کہ میں, میں ہوں روشن ہدایت پر میں ربی اپنے پروردگار کی طرف سے رحمتم من اندی ہی من آندی اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت عطا فرمائی ہے وہ آس نے مجھے عطا کی ہے رحمتم من اندی اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی کیا نبوت عطا کی تھی رحمت سے مراد نبوت عطا کی تھی فعمیت علی کم فمیت علی پھر بھی وہ تمہیں سجائی نہیں دے رہی یعنی تمہیں پھر بھی نظر نہیں آ رہی تم اندھیرے بنے ہوئے ہو فمیت علی تم, تمہیں سو, پھر بھی نظر نہیں آ رہی بات علیکم یعنی تمہارے اوپر تو وہ چیزیں ہی نظر ہی نہیں آ رہی تمہیں انولا انول تم لہا کار تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں انولم کیا ہم تم پر لازم کر دیں وہ ان تم لہا کار جب کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو تو اللہ تعالی ہدایت کا راستہ دکھایا کرتے ہیں لازم نہیں کیا کرتے کسی آدمی کے لیے ان کو مو کہ کیا ہم تمہیں لازم چمٹا دیں ہدایت کے ساتھ تم خود ہدایت سے بھاگنے والے ہو تو اب یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ تمہیں زبردستی چلایا جائے تو تم خود بھاگ رہے ہو اس چیز سے ٹھیک ہے جی بات سمجھ آ گئی ہے اب آ جائیے ایک سو نو نمبر آئے کے اوپر سورہ کی ایک سو نو نمبر آئے سورہ میں ایک سو نو نمبر جس کے بارے میں کل میں آپ سے کہہ رہا تھا لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مریم مما یا بدھا اولا یہ مشرقین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں مما یا بدھ یہ مشرقین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں فلاں کفی میری یتی تم ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا تم ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا ما یا بدون اللہ کا ما یا بدو ابا قبل ما یا یہ تو اسی کی عبادت کر رہے یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا پہلے عبادت کیا کرتے تھے ماں یا من ترجمہ گیا کہ یہ پوزیٹیو کر دیا نا نیگیٹو نیگیٹو ہے نا تو ترجمہ کیا تھا ما یا ابود یہ عبادت نہیں کرتے مگر اللہ کا یا ابود مگر اس طرح کی جس طرح ان کے ابا اباد عبادت کیا کرتے تھے من قبل بلو اس سے پہلے جس طرح یہ اسی طرح عبادت کریں وَإنَّا لم وفو لم وفو ہم نصیب غیر منقوص اور یقین رکھو ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے ان بے شک کے ہم لم, وفوهم لَم وفوهم ہم ان کو دے دیں گے پورا کا پورا نصیب ان کا حصہ غیر منقوص جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ شک میں نہ پڑیے گا شک میں کیا نہ پڑیے گا بات یہ ہے کہ یہ آ سکتا ہے آپ کو کہ اتنے کافر ہیں اتنے کافر ہیں اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں پھر بھی اتنی بھتوں کی پوجا کر رہے ہیں پھر بھی ان کو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ رہا تو کیوں تو اتنی زیادہ بوتوں کی بوجھا کریں اس لیے تم اس میں شک میں نہ پڑنا شک میں نہ پڑنا کہ بھئی ان پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک, فیصل ایک فیصلے کا دن مقرر ہے جب عذاب آئے گا تو ان کو پکڑ لیا جائے گا تو اس بارے میں شک میں نہ پڑنا کہ اتنے کافر ہیں کفر کے اندر مبتلا ہیں اور یہ اللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے بات سمجھ آ گئی جی ہو گئی بات اب آ جائیں جی اب جہاں سے ہمارا حصہ شروع ہونا سو ہون ہے ایک سو سولہ نمبر ایسے اسٹارٹ ہونی ہے ایک سو سے لے کر آخر تک سورہ ہو کے آخر تک دیکھیے خلاصہ کیا ہے حکم یہ دیا جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا یعنی امت کو بھی اس کی وجہ سے یعنی ان کی وجہ سے سب کو حکم مل گیا کہ دیکھیں آپ دن کے دونوں کناروں پہ نماز پڑھیے فجر اور اثر میں نے بتا دیا تھا بس مفسرین نے یہ کہا ہے کہ فجر اور اصح اور بعض مفسرین کا فجر اور مغرب دن کے دو کنارے اور رات کے کچھ حصے سے مراد کیا ہے اگر فجر اثر مراد لی تھی اس سے تو پھر مغرب عشاء اور تحجد کی نماز مغرب عشاء اور تحجد کی نماز پڑھیے ٹھیک اور نیکی کیجئے کہ نیکی جاتی ان الحسنات یو ضب ال سیاحت نیکی گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہے نیکی گناہوں کو مٹا دیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد توبہ کرے کوئی نیکی کرے فوراً کوئی نیکی کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک ہے نا تو یہ آ جائے گا ان ن حسنات سیات کی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں لے جاتی ہیں پھر یہ کہا گیا کہ وسبر وسبر آپ صبر کرو ان یوزیو اجر المحسنین کہ اللہ تعالی جو احسان کرنے والے ہیں ان کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کر کرتے انسان ہوتا ہے نا انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ جی میں نیکی کر رہا ہوں پتہ نہیں اس کا بدلہ ملے گا نہیں ملے گا تو یہ دیکھو یہ اللہ تعالی کے نافرمان دنیا میں کیسے مزے اڑا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہے کہ جو امیر طبقہ ہے وہ زیادہ تر اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے امیر طبقہ اور غریب طبقہ وہ زیادہ دین کی طرف ہوتا ہے لیکن اب ایک, ایک غریب آدمی دیکھتا ہے کسی امیر کو تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسے نافرمانی میں بھی لگے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ ان کو دنیا میں دے رہے ہیں تو وصبر, صبر کرو صبر کرو تم جو نیکیاں کر رہے ہو اس اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کو ضائع نہیں کریں گے اس کا بدلہ اللہ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ کب ملے گا وہ جا کر آخرت میں ملے گا وہ آخرت میں ملے گا وہ جو بدلہ ملنا ہے دنیا کے اندر بھی سکون تو مل جاتا ہے فوراً نہیں. اور کبھی اللہ تعالیٰ فراوانی کے ذریعے سے بھی ہو جاتی ہے دنیا بھی لیکن اصل بدلہ آخرت میں ملنا ہے تو صبر کرو نیکی کے اوپر گناہوں سے بچنے کے اندر گناہوں سے بچنے کے اندر ٹھیک ہے پھر اب آگے جو بتایا جائے گا اب اس کو سمجھے گا یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جو آپ سے پہلے تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے پہلی جو امتیں تھیں کہ جب دوسرے لوگ فساد کیا کرتے تھے فساد کیا کرتے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ لوگ ان کو روکتے وہ ان کو روکتے کہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو تم کیوں ایسے کام کر رہے ہو تو پہلی امتوں میں تھوڑے سے لوگ تھے جو بہت کم ایسے لوگ تھے جو روکا کرتے تھے ایک آدمی جب گناہ کرے تو آپ کو اگر آپ کو روکنے کی طاقت ہے اس کے اوپر اگر روکنے کی طاقت ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے پھر کہ آپ نے اس کو روکنا ہے اگر ہاتھ سے آپ روک سکتے ہیں تو آپ ہاتھ سے روکیں گے اگر آپ جو ہے وہ زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں گے اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے اس کو برا جانیں گے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں پہلی میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے کہ جب ان کے سامنے برائی کی جاتی تھی تو وہ ان کو کیوں نہیں روکتے تھے ہاں ان میں تھے لیکن بہت تھوڑے لوگ تھے بہت تھوڑے لوگ تھے جو یہ کام کیا کرتے تھے اس لیے امر بل معروف نہیں انل منکر امر بل معروف امر بل معروف کا مطلب ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور نہیں انل منکر کا مطلب ہے کہ گنا سے روکنا گناہوں سے روکنا یہ ضروری ہے جس کو آپ روک سکتے ہیں آپ کریں گے ہاں جس کو نہیں روک سکتے اس کو نہیں اس کو دل سے برا بس دل سے برا ہے اس کے اندر یہی نہ ہو کہ دل سے ہی برا نہ جانے کہ چلو جی اللہ کا نا فرمان ہے اس دین کی طرف آ جائے گا ایسی وہ کی جائے اس کو دین کی طرف لانے کے لیے سلمان بھائی کو نہیں آ رہی میرے خیال میں باقیوں کو آ رہی ہے وائس اوکے بریک ہو رہی ہے میں دوبارہ کرتا ہوں چلیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ اب دیکھیے وائس سوکھے okay ہو گئی جی تو یہ چیز کی جا رہی ہے پھر پہلی امتوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے رہے اور جس عیش و عشرت میں تھے اسی میں ہی پڑے رہے ہمیشہ اس طرح وہ کرتے رہے جرائم کا ارتقاب کرتے رہے تو یہ بتایا جا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں کے اندر احساتوں کا قصہ بتا کر اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو تباہ و برباد کیا وہ کس وجہ سے کیا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کیا اگر وہ صحیح روش اختیار کرتے صحیح طریقے پر آتے پہلی امتوں والے لوگ تو پھر اللہ کبھی بھی ان کو ہلاک نہ کرتے آگے یہ بتایا جائے گا کہ اگر اللہ تعالی چاہتے اگر اللہ تعالی چاہتے تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے پر لے آتے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے نا وہ تو کم کہتے ہیں فیوقون کن کہتے ہیں تو فروق و ہو جاتی ہے چیز تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ساری دنیا مسلمان ہو سکتی تھی ساری دنیا ساری دنیا لیکن انسان کو بھیجا گیا ہے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے امتحان کے لیے انسان کو اختیار دیا گیا کہ دیکھو ہدایت بھی دکھا دی گئی گمراہی بھی دکھا دی گئی اب دیکھ لو ہدایت پہ چلنا چاہتے ہو تو ہدایت پہ چلو اپنے ارادے سے چلو اگر گمراہی پہ چلنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو زبردستی سب کو ایک امت بھی بنا سکتے تھے یعنی ایک ہی ای طریقے پر ڈال سکتے تھے لیکن کسی کو زبردستی نہیں کی گئی زبردستی نہیں کی گئی تو ہمیشہ لوگ مختلف اس پر رہیں گے ہمیشہ لوگ متلق اسی لیے کہا جاتا ہے نا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی سب ایک ہو جائیں سب ایک ہو جائیں یہ سب ایک ہونا بہت بڑی بےقوفی کی بات ہے آج کل وہ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی اے اے اے اس کو خاص ایک وہ ہو گیا بین المذاہب کی وہ کی جاتی ہے مجھے نام بھول گیا رب بین المذاہب کی کیا اس کو تو وہ ایک چیز یہ کی جاتی ہے کہ بھئی ایک ہی ایسا ہو کہ ایک مذہب بنا لیا جائے ایک مذہب آ جائے تو سارے اس کے اوپر متفق ہو جائیں وہ مذہب کیا ہو سکتا ہے کہ جی سارے اللہ تعالیٰ کی توحید پر تو سب قائل ہو سکتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر تو اس چیز کو کر لیا جائے تو اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں آج کل کے اسکالر حضرات جو ہیں جی یہودی ہوگئے عیسائی ہوگئے مسلمان ہوگئے تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی ایک اس پہ نہیں رہ سکتے مختلف راستوں پر رہیں گے لوگ اس لیے اہل حق بھی رہیں گے اور اہل باطل بھی رہیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ جی اہل باطل بالکل رہیں نہ ایسا نہیں ہو سکتا ہاں ایسا ہوگا کب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت ایسا ہوگا کہ جتنے کافر ہوں گے وہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے سب کافروں یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا ان کو مار دیا جائے گا اس وقت یہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ایس ایسی کوششیں کرنا یہ بہت بڑی بےوقوفی کی بات ہے بہت بڑی بےوقوفی کی بات ہے کہ جی سارے کافر جو ہے نا وہ کافر مسلمان آپس میں سارے متفق ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی ربو صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اسی صورت کے اندر ہوگا کہ ہم آپ کو پچھلے انبیاء کے قصے وغیرہ سنا رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تقریب پہنچے آپ کا دل کو تلا ہو جائے کہ آپ اس میں دیکھیے نا کتنے قصے آئے حضرت نور علیہ السلام کا قصہ آیا حضرت حوب علیہ السلام کا قصہ آیا حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی حضرت شعب علیہ السلام کی بات ہوئی ٹھیک ہے حضرت لط علیہ, علیہ السلام کی بات ہوئی تو کیا بتایا جا رہا یہ بتائے جا رہے ہیں کہ آپ کا دل کو کود پہنچے کہ آپ سے پہلے جو آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا उन پہ بھی بڑی مصیبتیں آئی امت نے ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی لیکن وہ سابت قدم رہے تو آپ بھی ثابت قدم رہیے ٹھیک ہے نا انسان کو ہوتا ہے نا جب ہر گھر میں اگر بیماری آئی ہو نا ہر گھر میں بیماری ہو تو پھر بندہ بد من ہوتا ہے بندہ کہتا ہے جی خیر آئے, دوسرے گھروں میں بیماری آئی ادھر بھی بیماری آئی ادھر بھی بیماری آئی ہے تو پہلے دوسرے لوگ بھی بیمار ہیں کوئی نہیں, بیمار ہو گیا لیکن اگر ایک ہی آدمی تو اس کو جو ہے نا کافی ہوتی ہے کہ جی میں اکیلا ہوں اس کو جیسے ایسی چیزیں یعنی یہ کسی سنا کر کے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا جو بھی حق پر رہے گا یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آج کل بھی آج کل بھی جو بندہ بھی حق پر چلے گا جو بندہ بھی حق پر چلے گا یاد رکھیے حق پر چلنے کے اندر تکالیف آئیں گی جو اہل باطل ہیں وہ آپ کی مخالفت کریں گے آپ کا مذاق اڑائیں گے داڑھی کا مذاق اڑایا جائے گا پردے کا مذاق اڑایا جائے گا پانچوں کا پانچ اوپر رکھیں ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے مذاق اڑایا جائے گا دین پر چلیں گے مذاق اڑایا جائے گا جاہل کہا جائے گا عجیب عجیب کی وجہ سے تانے سننے پڑیں گے یہ اس کے لیے لیکن کیا ہے کہ پہلے بھی تو ایسا ہوتا رہا پہلے بھی تو ایسا ہوتا رہا جب ان حضرات نے کبھی ان کے تانوں کی اور ان کی اتنی سخت مصیبتیں اٹھانے کے باوجود باوجود حق کے اندر ذرا بھی حق کی بات کہنے میں انہوں نے تھوڑا سا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی حق کی بات بولیں تو آج بھی جیسے بھی حالات ہوں کبھی <سؤال> بندہ گھبرا نہیں کبھی بھی گھبرا نہیں چلتا جائے چلتا جائے دین کے اوپر چلتا جائے مصیبتیں آئیں گی لیکن وہ آگے چلتا جائے مضبوط کر کے ٹھیک ہے تو یہ پوری کی پوری ایک وہ بتائی جا رہی ہے اب آ اب اس کے ترجمہ کر دیتے ہیں آسان سا ترجمہ ہے بالکل ایک سو سولہ نمبر آئے تھے ایک سو سولہ نمبر آئے ابرحمان कرن, कرن زمانے کو کہتے ہیں کرن کس کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کرن کسے کہتے ہیں زمانے کو اس لیے حضور اسلم خیر القرون کرنی سب سے بہترین زمانہ میرا پھر وہ لوگ جو لدین یلون پھر وہ جو سے ملے ہوژم کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ اور جس میں صحابہ کے رام نے حضو اسلم کو خود دیکھا پھر اس کے بعد کون آئے تابین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا پھر تابین کے بعد تب تابین جنہوں نے تابین کو دیکھا تو وہ زمانے سب سے بہتر تھے کرن کا مطلب کیا ہے زمانہ الو بکی یاتن الو بکی ٹھیک ہے الو بکی یاتین کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ بچی کچی الو کا مطلب ہوتا ہے والا کا مطلب ہوتا ہے والا جیسے کہتے ہیں نا زو مال مال والا ٹھیک ہے اور اس طرح اول الباغ اکل والے اللہ تعالی سے اول الباب کا لفظ قرآن پاک میں بڑی جگہ آتا ہے نا ارول الباب عقل والے تو اس طرح الو بکی یعنی کچھ تھوڑی بہت سمجھ والے تھوڑی بہت سمجھ والے ین نہا یَہ سے مراد کیا ہوتا ہے روکنا یَہا کا مطلب کیا ہوگا یعنی انجئینا جن کو ہم نے بچا لیا اور آگے آئے گا تبا النا اتبا کا مطلب ہے اتباع کرنا ٹھیک ہے اور ات رفوفی جس کی جس ایش و عشرت میں وہ لوگ موجود تھے یعنی اترفوفی ہے جس ایش و عشرت میں وہ لوگ موجود تھے ٹھیک ہے آپ دیکھیے ترجمہ دیکھیے آپ سمجھ آئے گی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی نہ سمجھ آئی تو پوچھیے گا کانل قرون امین کب لکھم فلولا کان قرون من القرون من قبلکم تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے فلولا کیوں نہ ہوئے کہاں منلقبل من سے جو تم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے کون سے لوگ کیوں نہ ہوئے الو بکی یاتین الو جن کے پاس اتنی بچی کچی سمجھ تو ہوتی الو بکی جن کے پاس کچھ سمجھ تو ہوتی ین ہو نا انل فساد فی ال کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے یعنی وہ روکتے انل فساد فساد سے فی ال کلیلم کلیلم ممن انجئی نام الا کلیلم مگر تھوڑے سے لوگ مگر تھوڑے سے لوگ تھے ممن انج نام جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی تھی جن, نے ہم جن, جن کو ہم نے نجات سے یعنی جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی تھی یعنی دو طورے سے ایسے لوگ ہوئے تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا سے روکا ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نے عذاب سے بچا لیا لیکن وہ لوگ نیکی کرتے رہے لیکن روکا نہیں کیا ایسے بھی ہو کہ وہ بھی کیا ہوگے ان لوگوں کے ساتھ دنیا کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے دنیا کے عذاب میں مبتلا ہو گئے و تب الدین اور جو لوگ اللہ دینہ غلام جو لوگ ظالم تھے ما ات فی ہے وہ جس عیش و عشرت میں تھے وقتبا اسی کے پیچھے لگے رہے اسی کے پیچھے لگے رہے وکانو مجرمین اور جرائم کا ارتقاب کرتے رہے دیکھیے گا ترجمہ دوبارہ دیکھیے گا ڈبل او رہی ہے یا اوکے ہے وائس وائس اوکے ہے ڈبل ہے وائس آواز دیکھیے اوکے وقت ابا اور اتباق کیا الدینہ ظالام ان لوگوں نے جو ظالم تھے ماں ات ریفوفی جس ایش و عشرت میں تھے جس ایش و عشرت میں تھے یعنی اسی کے پیچھے لگے رہے کیا مطلب ایش و عشرت کی زندگی ہی میں پڑے رہے اسی کا ابتدا کرتے رہے بس ہمیں تو دنیا چاہیے ہمیں تو دنیا چاہیے ہم تو اسی میں پڑے رہیں گے تو ایسے لوگ جو ظالم تھے انہوں نے وہ ابتباع کرتے رہے اسی عیش و عشرت کی جس میں وہ لوگ مبتلا تھے وکان مجرمین اور جرائم کا ارتقاب کرتے رہے جرائم کا ارتکاب کرتے رہے وما کا نا رو بوکا وما کا نا کا مطلب کیا ہوگا ہلاک کرنا کوڑا کوڑا یعنی نے بتایا تھا نا کریا کریا جسے بستی کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کوڑا بستی کریا کی جمع کوڑا بستیاں وما کا نا نہیں تھا تمہارا پروگر بستیوں پر یعنی ان بستیوں کو ہلاک کر دیتا بزلم بزلم ٹھیک ہے یعنی زوم کر کے یعنی زوم کر کے اللہ تعالیٰ ہلاک نہ کرتا وہ آسلح جبکہ ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ اگر کوئی بستی والے صحیح طریقے پر چل رہے ہوں دین پر چل رہے ہوں اور اللہ نعوذ باللہ اللہ ظلم کر کے ان کو تباہ و برباد کر دے ایسا اللہ نے کبھی نہیں کیا وما کا نبو کا ظلم اور تمہارا پر ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے مسلم جبکہ ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہوں یعنی وہ دین داری پہ چل رہے ہوں اور اللہ کا روگوں کو تباہ کرنے ایسا کبھی نہیں ہوتا جب بھی تباہ کیا بستیوں کو تو ان کے اعمال کی وجہ سے کیا ولو شاء رب ولو شاء شاہ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا لجعلن ناسا لجعلن ناسا لجال واحدہ تو تمام انسانوں کو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیروکار بنا دیتا یعنی کر دیتا ایک ہی طریقے پر کر دیتا لج عالن ناسا جلا کا مطلب ہے کہ کرنا لج عالن ناسا تو کر دیتا ہے لوگوں کو امتا واحدہ ایک ہی امت یعنی ایک ہی طریقے پر لے آتا ولاون مختلف ولا یالون ولا مختلف اللہ تعالیٰ نے کسی پر زبردستی نہیں کی کیونکہ یہ اس کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے مختلف اپنے طریقے سے ان کی مرضی ہے جو کریں اور اب وہ ہمیشہ مختلف راستوں پر ہی رہیں گے ولاونہ ہمیشہ رہیں گے مختلف مختلف راستوں پر اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی مسلحت نہیں ہے یہی تو امتحان ہے کہ پتہ چلے گا کہ کون اپنے اختیار سے اور سے برائی کے راستے پر چلتا ہے تو اس میں حکمت تھی اس لیے یہ ہمیشہ مختلف راستوں پر رہیں گے البتہ جن پر تمہارا پروتار رحم فرمائے گا جن پر تمہارا پروتار رحم فرمائے گا لا خلا قوم تو علامر رحم ربو مگر جس پر اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار رحم فرمائے گا تو جب اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے تو کیا ہے گویا کے وہ لوگ حق پر قائم رہیں گے وہ لوگ حق پر قائم رہیں گے علی کا اور اسی امتحان کے لیے اس نے انسان کو پیدا کیا ہے خلا کہ اسی امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ پتا چلے کہ کون حق پر رہتا ہے اور کون برائی پر جاتا ہے وہ تمت کلی متو اب تمت کلی متو تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی وہ تمت پوری ہوگی کلی مت عبا تمہارے پرو کی وہ بات وہ کیا ہے لم لن جہنما لم لنّا جہنما منل جنت سے اجمائن وہ بات پوری ہوگی جو اللہ نے کہی تھی وہ کیا کہی تھی کہ میں لم لن میں ضرور بے ضرور پھر دوں گا جہنم کو منل جنتے جنات سے ون نا سے اور انسانوں سے اجمائن یعنی تمام کے تمام تمام کے تمام میں جنوں اور انسانوں سے جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا اچھا یہ ہوا بھائی کوئی آواز کا مسئلہ آ رہا ہے یا آپ کو بھی آواز کا مسئلہ آ رہا ہے مجھے بتائیے ذرا وائس اے ون بھائی کیوں ہو رہی ہے اچھا پٹ رہی ہے اچھا میں نے دوبارہ میں ریجوائن ہو جاتا ہوں چلیں میں جوائن کرتا ہوں السلام علیکم رحم اللہ کر سکتے تھے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتے سب کے سب دین پر آ جاتے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے حکمت یہی ہے کہ انسان خود کرے پتہ چلے کہ کون اپنے اختیار سے سیدھی راہ پر آتا ہے اور کون اپنے اختیار سے راہ سے ہٹتا ہے اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کو پرانے قصے سنا رہے ہیں ان قصوں کے سنانے سے کیا مقصد ہے میں نے بتا دیا ان قصوں سے تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے آپ کا دل مضبوط رہی اب دیکھیے گا کل نقص نقوص کا من انباء ارسول من انباء ارسول انباء امبا کہتے ہیں خبروں کو امبا کیسے کہتے ہیں خبروں کو اور رسول کی جمع ٹھیک ہے نا رسول کی جمع کیا آتی ہے رسول اور انباء انباء کہتے ہیں نبا ان نباؤن کہتے ہیں خبر کو ٹھیک ہے نا امبا اس کی جمع آتی ہے نبا ان نباؤن عربی کے اندر خبروں کہتے امبا اس کی خبریں ٹھیک ہے نقصو یہ کس قصہ ہم کہتے ہیں نا قصہ بیان کرنا نقصو بیان کرنا واقعہ واقع بیان کرنا وکل لن سے مراد ہے تمام کے تمام ٹھیک ہے نسبید تصویر کہتے ہیں یعنی مضبوط کرنا نسب مضبوط کرنا فوادکا فواد دل کو دل فوکا آپ کا دل یا آپ نے نام بھی سنا ہوگا لوگوں کا نام ہوتا ہے فواد فواد ٹھیک ہے یا فواد فاد بھی اس پڑھا جا سکتا ہے اور فواد بھی پڑھا جا سکتا ہے حمزہ کے ساتھ بھی اور واؤ کے اوپر زبر بھی فواد فواد بھی پڑھا جا سکتا ہے اور فعاد بھی پڑھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سوال والا قانون لگتا ہے یہاں پر سوال والا قانون سوالن کو سوالن بھی پڑھا جا سکتا ہے سوال ہم کہتے ہیں نا ایک سوال ہے وہ غلط ہے لفظ سوال نہیں ہے سوال سوال ہے یا سوال ہے ٹھیک ہے اس طرح فواد یا فواد وا واؤ کے ساتھ بھی اور حمزہ فواد کا لیکن آپ یہاں پہ قرآن پاک میں ہی پڑھیے گا ٹھیک ہے فوڈ کا دیکھیے اب نقصل اور اے پیغمبر گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں کل تمام کے تمام نقص و کا ہم تمہیں سنا رہے ہیں من امبا یعنی رسولوں کے واقعات میں سے ماں نصبی تو بحف جس سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں ماں نصبی تو بحف جس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں۔ وجا کافی حاض الحق وجا فاض الحقین اور ان واقعات کے ذمن میں تمہارے پاس جو بات آئی ہے وہ خود بھی حق ہے وجہ کافی حاضی ان قصوں میں آئی ہے تمہارے پاس الحق کو یعنی حق بات آئی ہے وہ مو و مو اور نصیحت و ذکرا یعنی موویزہ بھی نصیحت کو کہتے ہیں اور ذکرہ بھی یاد دہانی کو کہ لیں ذکرہ بھی نصیحت ہی ہوتی ہے موغزہ موغذہ آپ کہہ لیں نصیحت و ذکرہ یاد دہانی کس کے لیے للمؤمنین مومنین کے لیے ان کے کی اندر کیا ہے نصیحت ہے مومنین کے لیے میں نے بتا دیا نا پہلے گھبرانا نہیں ہے دین پہ کائم رہنا ہے حالات جیسے بھی ہوں گے اللہ نے خود فرما دیا ان قصوں میں کیا ہے نصیحت ہے مومنین کے لیے نصیحت ہے مومنین کے لیے اب آگے کہا جا رہا ہے اب جو لوگ ایمان نہیں لا رہے نا ان کو کیا کہا جائے گا پہلے ان کو سمجھایا جائے گا نہیں مانیں گے ٹھیک ہے تم نہیں مانتے کرو اپنے امال کرتے رہو تم اپنے امال کرتے رہو یہ کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا لا مینا اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے لا ملو الا مکان اتم اے ملو, اے ملو تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ اے ملو مکان اتم اپنے تم اپنے عمل کیے جاؤ ان ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں ون تذرو اور تم بھی اللہ کا انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو ان نام اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر ولی اللہ غیب السما وات ولی اللہ غیب السما وات اور آسمان اور آسمان اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم ہے اور اللہ ہی کے لیے غریب السماوات جو کچھ چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں چھپی ہوئی ہیں وہ اللہ کے سامنے ظاہر ہیں وا لہ یور جا کلو اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے اسی کی طرف لفر امرو کلو تمام کے تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو پڑا بدھو وہ توقت للی لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر بدھو آپ اس کی عبادت کیجیے وہ توقع لال اور اس پر بھروسہ رکھو اور وما ربو کا وما ربو کا بےغاف لن اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تم جو کچھ کرتے تمہارا پروگیگان اس سے بے خبر نہیں ہے وما ربو تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے ام ماں اصل میں کیا تھا ان ماں ما. تو کیا ہو گیا نون اور میم کو ملا دیا گیا تو بن گیا ام ماں ما. جو کچھ تم کر رہے ام ماں تا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے اس کے پاس اس کو سامنے ہے ہر ہر چیز ٹھیک ہے جی تو الحمد للہ سورب بھی مکمل آگے جو چلے گا سورہ یوسف شروع ہوگی Okay. سورج یوسف شروع ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل جن کا نام کیا تھا اسرائیل اس لیے بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں ٹھیک ہے حضرت یعقوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے تو ان سے بنا بنی اسرائیل تو وہ کس سے چلے حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے وہ اسحاق کی اولاد میں تو یہ حضرت موسی علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام یہ سارے حضرت یوسف علیہ السلام یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے بنی اسرائیل کے اور بنی اسماعیل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو یہ یہ کسے ہیں یہ سایہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے وہ آیا تھا نا پیچھے کسا آیا تھا کہ رشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کس کی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی ومیم ولاح کا یعقوبہ حضر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کی خوشخبری دے رہے ہیں تو یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر بیٹے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے بارہ بارہ بیٹے ہوئے ٹھیک ہے نا بارہ بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے دو سب چھوٹے جو بیٹے تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک بھائی کا نام تھا بن یامین بن جامین یہ جو تھے یہ جو تھے ان کی والدہ اور تھی اور باقی جو بھائی تھے نا ان کے اندر بھی وہ ان کی بھی مختلف کہا جاتا ہے کہ وہ بھی وہ ان کی والدہ اور تھیں ٹھیک ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو دو سے یا تین سے جو ان کی بھی والدہ جو تھی اس طرح وہ تھی لیکن سب بھائی جو تھے دس کے دس بھائی گو کہ ان کی والدہ بھی مختلف لیکن سب کے سب مخالف ہوگے حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام کے اور بن یامین تو چھوٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے کیونکہ یہ چھوٹی عمر کے تھے خوبصورت بھی تھے بڑے اچھے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی ان کی والدہ کا انتقال بھی ہو چکا تھا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بڑی محبت رکھتے تھے تو بھائیوں اندر ایک قسم کی حسر پیدا ہوئی کہ کیا بات ہے کہ یہ ان سے محبت کیوں رکھتے ہیں یہ سارا قصہ آگے چلے گا کہ پھر کیا کیا گیا اور کس طریقے سے ہونا اور ایک چیز یاد رکھیے گا جو اصل یہ جغرافیہ کے لحاظ سے جغرافیہ کے لحاظ سے جو بات ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن جغرافیہ جو ہے قرآن جغرافیا جو جتنے انبیاء کا قصہ آئے گا وہ عرب جو آج کل کے بارہ ملک ہیں وہ اور مصر سارا کا سارا جن انبیاء کے کسے بھی آئیں گے ذکر بھی آئیں گے وہ اسی جگہ کے سارا کا سارا کس آ رہے ہوں گے اسی جگہ کے ٹھیک ہے اب یہ جو تھے اب سوچنے والی کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ تو باشندے تھے فلسطین کے رہنے والے تھے بنی اسرائیل جو تھے کہاں کے تھے فلسطین کے رہنے والے والے تھے نا بنی اسرائیل مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے تھے ٹھیک ہے تو یہ ایک پوری کی پوری اس کے اوپر انشاءاللہ بات کی جائے گی وہ کل انشاءاللہ کریں گے آج اتنا ہی رکھتے ہیں کہ کیا وجہ کیا ہوئی کہ یہ وہاں سے ادھر گئے مصر میں گئے مصر میں پھر وہ فروغوں کے ساتھ واقعہ ہوا پھر دوبارہ واپس آئے پھر دوبارہ واپس آئے تھے نا پھر حضرت حضرت علیہ السلام بھی جب گئے تو مدین آئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھیک ہے جب وہ مکہ مارا گھوسا مارا بندہ مار گیا ادھر آئے یہ پوری کی پوری بات چلے گی اچھا اور ایک چیز سمجھ لیجئے گا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف کسی کے اندر ذکر کیا جائے گا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا سورج یوسف کے اندر باقی جگہوں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ذکر ہوگا نام آئے گا باقی سورتوں میں بھی لیکن قصہ جو ہے نا وہ یہاں پر ہی آئے گا جو قصہ ہوگا اور اللہ قصص ہے ناسن القصی جی بہترین کی کی اس قصے میں بڑی عبرت کی نشانی ہے وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس قصے میں کیا نشانی ہے مومنین کے لیے کیا نشانیاں کیا پائی جاتی ہیں یہ پوری کی پوری اللہ نے بتایا کہ یہ بہترین قصوں میں سے ایک ٹھیک ہے جی چلیے جی یہ آج اتنا ہی رکھ لیتے ہیں اب نکال لیجئے صرف نکال لیجئے